سیدی مرشدی, محبی و محبوبی مرشدی و جب ہارف اللہ, اللہ عزت مولانا شاہ حکی محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری سہارا نہیں موجود بندے سہارا نہیں سنا مو سیوان वाए مندن کس کا کدان سمندر کس کا کدا بچو سا کے کچھ سارا نہیں نہیں پستی ہیں ماں نہیں ہوتی ہیں ماں مسلسل ساری fear ماجرم بے نہیں ہے کوئی کرتی ہے See you at اپ کر کوئی سارا نہیں خزائن القرآن حضرت رحمت اللہ علیہ کی قرآن مبارک قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی علوم و مہار اور تشریحات لتائی ان یحب کی متب <الْمُتَطَحِي> نہیں گئی ترجمہ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے حضرت فرماتے ہیں شاید کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے ان نلباحب الطباً مزارع سے نازل فرمایا اور مزارع میں دو زمانے ہوتے ہیں حال اور مستقبل تو ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں موجودہ حالت میں بھی اور اگر آئندہ بھی تم سے کل خطا ہو جائے گی تو ہم تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دیں گے اور صرف معاف ہی نہیں کریں گے محبوب بھی بنا لیں گے اور تمہیں اپنے دائرہ محبوبیت سے خارج نہیں ہونے دیں گے اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے حال اور مستقبل دونوں کے تحفظ کی ضمانت دے دی کہ توبہ کی برکت سے ہار اور اس ہم تم سے پیار کریں گے ہم ایک دفعہ جس سے پیار کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے پیار کرتے رہتے ہیں ہم بے وفاؤں سے پیار ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں مستقبل کا بھی علم ہے کہ کون آئندہ ہم سے بے وفائی کرے گا اور کون بابفا رہے گا ہم پیار اسی کو کرتے ہیں جو ہمیشہ باوفا رہتا ہے جو اگر کبھی باجہ بشریت کے اس کی وفاداری میں کوئی کمزوری بھی آ جائے گی اور اس سے کوئی خطا بھی ہو جائے گی تو وہ پھر توبہ کرتے وا وفا ہو جائے گا توبہ کرنے والا اللہ تعالی کے دائرہ محبوبیت سے خارج نہیں ہوتا اور یہ بات دنیا کی ہر محبت کے مشاہدات میں بھی موجود ہے جیسے بچہ ماں کی چھاتی پر پیشاب سے کھانا پھیر دیتا ہے تو کیا ماں اس کو دھو کر پیار نہیں کرتی اور کیا پھر وہ دوبارہ پہ خانہ نہیں پھیرتا ماں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ پھر پھیرے گا مگر وہ اپنی شرکت سے نہیں پھینکتی خالہ کے یقین سے جانتی ہے کہ یہ حقاقہ رہے گا مگر محبت کی وجہ سے ام رکھتی ہے کہ میں دوتی رہوں گی تو کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ماں کی محبت سے بھی کم ہے ماؤں کو محبت کرنا تو انہوں نے ہی سکھایا ہے لہذا ہمیں حکم دے دیا استغفر کا ضرور تو اب تم اپنے رب سے بخشش مانگتے رہو کیوں یہ نو گانا وقفہ کیونکہ تمہارا رب بہت بچنے والا ہے واقف نہیں ہے غفار ہے کثیر المغفرت ہے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سے بتائیں ہوں گی ورنہ معافی کا حکم کیوں دیتے اگر ہم معصوم ہوتے تو اس طرح حکم نازل نہ ہوتا کیونکہ صدور فطاح کا معاملہ یقینی تھا اس لیے استغفار کا حکم نازل ہوا لہذا ماضی کے گناہوں سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے توبہ اور پر میں مسمن کرو کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہ کروں گا لاکھ بار فتائیں ہو جائیں لیکن جو توبہ کرتا رہے گا یہ علامت ہے کہ بندہ حال میں بھی مقبول ہے اور مستقبل میں بھی اللہ کا محبوب رہے جو مستقبل میں بے وپائی کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محبوب ہی نہیں بناتے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مرتب ہوئے وہ پہلے ہی سے خدا کے محبوض تھے اگر اگرچہ حالت اسلام ظاہر کر رہے تھے لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ مرتد ہو جائیں لہٰذا وہ اللہ کے دائرہ محبوبیت میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے اسی بھی خطاؤں سے مایوس نہ ہو کوشش تو کرو جان کی بازی تو لگا دو لیکن کوئی خطا نہ ہو جان کی بازی تو بازی لگا دو کہ کوئی خطا نہ ہو لیکن بربینائے بشریت اگر کبھی پھسل جاؤ تو فوراً توبہ کر کے ان کے دامن رحمت اور دامن محبوبیت میں آ جاؤ اور اگر شیطان درائے کہ آئندہ پھر یہی خطا کرو گے تو کہہ دو کہ میں صرف توبہ کر لوں گا ان کی چوکھٹ موجود ہے اور میرا سر موجود ہے میری جھولی باقی ہے ان کا دست کرم باقی ہے یہ میرا سر سلامت رہے جو ان کی چوکھٹ پر پڑا رہے اور میرا دست سوال سلامت رہے جس سے میری جھولی بھرتی رہے کیا یہ الفاظ اور یہ زبان زمین کی زبان ہے یہ آسمان سے عطا ہوتی ہے بر بنا بشریت اگر کبھی فرمایا کہ کوشش تو کرو جان کی بازی لگا دو کہ کوئی خطا نہ ہو لیکن بر بنا بشریت اگر کبھی پھسل جاؤ تو فوراً توبہ کر کے ان کے دامن رحمت اور دامن محبوبیت میں آ جاؤ اور اگر شیطان دلائے کے آئندہ پھر یہی قطع کرو گے تو کہہ دو کہ میں پھر توبہ کر لوں گا ان کی چوکٹ موجود ہے میرا سر موجود ہے میری جھولی باقی ہے ان کا دستے کرم باقی ہے یہ میرا سر سلامت رہے جو ان کی چوکٹ پر پڑا رہے اور میرا دستے سوال سلامت رہے جس سے میری جھولی بھرتی رہے واہ واہ پھر سنیے جان کی بازی لگا دو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 جو ان کی چوکھٹ پر پڑا رہے اور میرا سستے سوال سلامت رہے جس سے میری جولی بھرتی رہے کیا یہ الفاظ اور یہ زبان زمین کی زبان ہے یہ آسمان سے عطا ہوتی ہے میرا ایک شیر ہے حضد والا کا شیر ہے میرے پینے کو دوستو سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہے میرے پینے کو دوستو سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہے خطا ہونا تو تعجب کی بات نہیں کیونکہ انسان مجموعہ خطا و نسیان ہے لیکن خطا کے بعد توبہ نہ کرنا اور خطا پر قائم رہنا یہ بات تعجب اور خطارے کی ہے لہذا فوراً توبہ کرو اور اگر شیطان چلائے کہ تم پھر یہی خطا کرو گے تو اس سے کہہ دو کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور میرا توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے اس کے باوجود اگر آئندہ توبہ ٹوٹ توب جائے گی تو پھر توبہ کروں گا پھر رو رو کے ان کو منا لوں گا خوب سمجھ لیجیے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو آدمی مصم ہو کہ آئندہ ہرگز ہرگز یہ گناہ نہ کروں گا وقت توبہ ارادہ یا شکست توبہ نہ ہو اس کی توبہ قبول ہے جس کو یہ علم ہوگا شیطان ان کو مایوس نہیں کر سکتا اللہ یہ ہے گناہ سے بچنے میں کوشش اور مجاہدہ ضرور کرے نہیں کہ ہاتھ پیر چھینک ڈال دیں کوشش کرے ورنہ توبہ کی توحفیت بھی پھر جاتی رہتی ہے توبہ کرنے کو اس قدر شیطان مایوس کر دیتا ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ ہم اس قدر گناہ تم کر چکے ہو اور توبہ کا کیا فائدہ یہ شیطان دھوکہ دے دیتا ہے حالانکہ مضمون سے سب واضح ہو گیا چاہے کتنے بھی گناہ ہو جائیں لیکن توبہ کرنا نہ چھوڑے لیکن خطرہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتے جانے کے اصرار سے اور درمیان میں توبہ نہ کرے گا اس سے خطرہ یہی ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیف جاتی رہتی ہے اور پھر خاتمہ, خدا نخصہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے پوری جان کی بازی لگائے اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ پیٹ ہی میں ڈال دے کوشش پوری کرے مجاہدہ کرے لڑے نفسے پھر اگر خطہ ہو جائے تو پھر مایوس بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو, اس کو ضرور معاف فرما دیں گے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائیں اور جان کی بازی لگا کر گناہوں سے بچنے کی توفیق پتا فرمائیں اور خطا ہو جائے تو رو رو کر توفہ کر کے ان کو منانے کی توفیق پتا ہو اور ہمارا ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ فرمائے اس نے بات مطالعہ اور سب کو عطا فرمانا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ